نحمده ونصليه ونسلمه على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ورحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين عنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضادلين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته صلونا على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوه عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیہ وسلم صلات و, یا یا و صلاب کے بعد معاذ عین کے نام رفیقان ملت تمام تعریف تمام مقاصم و مقامد اور تمام تر کاری صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہے موزین کے نام آج الحمد للہ عزیز میں انتیس پارے مکمل ہوئے اور ہم نے آپ کے سامنے تقریباً کل کے درس میں ستائیس پارے تک کی تفسیر بیان کی تھی اور آج جو پارہ ہمارے سامنے موضوع بحث ہے وہ ہے اٹھائیسواں پارہ اس کی ابتدا ایک شرعی اہم مسئلے سے ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدا میں شریعت کے ایک بڑے اہم مسئلے کو بیان فرمایا جس کو شریعت کی اصطلاح میں اظہار کہتے ہیں زمانۂ جاہلیت میں ایک قانون تھا کہ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے قریب ہوتے تو وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ تیری پشت یا تیری ران یا تیرا پیٹ ایسا ہے جیسے میری ماں کا جیسے میری بہن کا ہے یعنی اس کے ایسے عرض کو اپنی محرمات سے تشبی دیتے جن کا دیکھنا شرن جائز نہیں تو یہ گویا کہ ایام جہالت میں اس کو طلاق کے ساتھ موسوم کیا جاتا تھا ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو انہیں کلمات کے ساتھ موصوم کیا اور مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب آیا بیوی بی تو طلاق ہو گئی وہ عورت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے میرے شوہر سے محبت ہے اور میرا شوہر مجھ سے بھی محبت کرتا ہے لیکن دوران غصہ اس کے زبان سے کلمات نکلے کہ تیری پشت اس طرح ہے جس طرح کہ میری ماں کی پشت یہ تیری اس طرح ہے جس طرح کے یعنی کسی محرمہ سے تشبیح دے دی اور یہ تشبیح دینا زمانے جالیت میں طلاق دینے سے مترادف ہوا کرتا تھا یعنی طلاق ڈائریکٹ نہیں دیا جاتا تو یہ لفظ بھی اگر کہہ دیے جاتے تو اس زمانے میں اس کو طلاق سمجھ لیا جاتا تھا تو اس میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ واقعی میں طلاق ہے تو میرے بچوں کا کیا ہوگا میرا کیا ہوگا حضور میرے مسئلے کی طرف توجہ فرمائیے سرکار وال اللہ تعالی وسلم شاہ فرمایا کہ ابھی اس مسئلے پر مجھ پر کوئی احکام کا نظر نہیں ہوا اور جب تک احکام کا نزول نہیں ہوتا تم صبر کرو وہ عورت حضرت حضرات میدان میں پہنچی اور آسمان کی تصور اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی مولا میں اپنی بے بسی کی شکایت تیری بارگاہ میں کرتی ہوں مولا میرے مسئلے کو تو حل فرما کہ آیا یہ مسئلہ میرے ساتھ کیا ہے تو اللہ رب العزت نے اٹھائیس پارے کی ابتدائی آئے کریمہ کو نازم فرمایا کہ حبیب وہ شوہر وہ شخص جو اپنی بیوی کو اپنے بیوی کو ایسے آزاد سے تشویجے جو اس کے محرمات کا دیکھنا حرام ہو مثال کے طور پر دیکھیے ماں بہن بیٹی خالہ تھوپھی بھتیجی بھانجی یہ محرمات نسلی میں سے ہیں محرمات دو قسم جو محرمات کا بیان چوتھے پہرے میں کر چکا ہوں محرمات ان عورتوں کو کہتے ہیں کہ جن سے دائمی طور پر نکاح حرام ہو وہ عورتیں دو قسم کی ہیں ایک تو وہ نسلی طور پر حرام ہوتی ہیں اور یا تو وہ رضائی طور پر حرام ہوتی ہیں اب محرمات جو نسبی طور پر عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح قطان کبھی نہیں ہو سکتا وہ عورتیں کون سی ہیں وہ ماں ہے بہن ہے اور اسی طرح ہمارا گرمی ٹھوکی ہے اور اسی طرح خالہ ہے بھانجی ہے بھتیجی ہے پھر ماں سے اوپر تک ماں کی والدہ ان کی والدہ ان کی والدہ ان کی والدہ بیٹی اس کی بیٹی اس کی بیٹی اس کی بیٹی اسی طرح لہٰذا اس اس یہ موٹے, موٹے مسائل نے بیان کر دیے کہ ماں اور ماں کے اوپر تک اس کی اصل یہ اس شخص پر حرام ہے بیٹی بیٹی کے نیچے تک یعنی اس کی بیٹی उसकी کی उसकी اس उसकी بیٹی इस شخص पर हराम है تھوپی और इसी तरह بتیجی اسی طرح بھانجی یہ محرمات نسبی ہے جن سے نسبند نسمی طور پر ہمارا وہ ایک نکاح دائنی طور پر حرام ہے اور ایک حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ رضائی یعنی حرمت رضا کے اندر دو سال کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو اس عورت کی اولاد اور یہ بچہ دونوں بھائی ہو جائیں گے اب ان کا آپس میں نکاح کیا ہو جائے گا حرام اور یہ محرمات رضائی کہلائیں گے اور وہ محرمات نسبی کہلائیں گے تو بہار آج کل یہ مش... مسئلہ مشہور ہوتا ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بی بیوی کو بہن کہہ دیا تو تباہ ہو جاتی ہے نہیں اسی مسئلے کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ خالد بہن کہنے سے زہار لازم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے بیوی بی کے ان آزاد کو اپنے محرمات کے ان آزاد سے تشبیح نہ دے جن کا دیکھنا شرم حرام ہے یعنی یہ کہ اپنے بیوی سے کہ تیری پیٹ ایسی ہے جیسے میری ماں کی یا میری تھوپی کی یا میری بھتیجی کی یا میری بھنجی کی یعنی محرمات سے نسبت دے یا ایسا کہ تیری رام ایسی یا تیرا پیٹ ایسا یعنی ایسے مکان کو تسبیح دے جن کا دیکھنا شرم محرمات کے لیے جائز نہیں محرمات آزاد کو دیکھنا جائز نہیں اور ان آگا کو اپنی بیوی سے تصویر دے تو یہ اظہار ہو جاتا ہے اور زہار میں اس وقت وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا طلاق نہیں ہوتی ہے زہار کا احکام نافذ ہو جاتے بیوی اس کے لیے اس دوران حلال نہیں ہوتی اور بغیر کفارہ دیے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا اور اس کے کفارے کو قرآن نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ جب شخص کوئی شخص ایسی غلطی کر بیٹھا کر بیٹھے تو وہ غلام کو آزاد کرے اب غلام چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو آج کل غلاموں کا دور نہیں رہا تو اس لیے اسلام نے آگے کہا کہ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو وہ اس طرح کرے کہ وہ لگاتار دو مہینے کے روزے رکھے اس کے کفارے میں اگر وہ دو مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اس طرح کرے کہ سات مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلائے دن اور رات کا یعنی صبح اور شام دوپہر اور شام دونوں وقت کا کھانا وہ مسکینوں کو کھلائے چاہے تو وہ ایک, تا, ایک ساتھ کھلا دے یعنی ایک ساتھ سات مسکینوں کو لے اور دو دن کا دونوں ٹائم کا کھانا کھلا دے یا یعنی پھر ایسا ہو کہ ایک مسکین کا متعین کر دے اور اس کو گویا کے سات مسکین ساٹھ دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہے تو اگر سات دن تک نہیں کھلا سکتا ہے لمبا عرصہ ہو جاتا ہے تو سات مسکینوں کو لے کر وہ ایک ہی دفعہ میں دو وقت کا کھانا کھلا دے تو یہ کفارہ زہار ادا ہو جائے گا اور اس وقت اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی لیکن طلاق واقع نہیں ہوگی تو یہاں سے شرن یہ مسئلہ پتا چلا کہ خالی بہن کہنے سے بیوی حرام نہیں ہوتی یا نکاح پر کوئی فرق لازم نہیں آتا جب تک کہ اس کو اپنے محرمات کے ایسے اعضاء سے تصبیح نہ دے جن کا دیکھنا شرم ناجائز تھا جس کی میں نے مثال آپ کو دے دی کہ جناب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تیرا چہرہ ایسا ہے جیسے میری بہن کا تو کچھ نہیں دی. کیونکہ بہن کا چہرہ دیکھنا شرن جائز ہے یا ایسا کہتا ہے کہ تیرا چہرہ ایسا ہے جیسے میری ماں کا تو شرم ان کا دیکھنا جائز ہے لیکن وہ ایسے آزاد سے تشویج دیتا ہے کہ جن کو دیکھنا محرمات میں اگر اگرچہ وہ ہو لیکن دیکھنا ناجائز جس طرح کے تی اور رات یہ ایسی جگہ ہے کہ چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ بہن ہو لیکن ان آزاد کا دیکھنا شرم ناجائز ہے تو ان آزاد سے اگر وہ اپنی بیوی کو تشویح دیتا ہے تو اس وقت مسئلہ زہار ثابت ہو جائے گا اور وہ اپنے بیوی کے قرب قریب نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ فارا ادا نہ کرے اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے احکام اتار دیے اور اس عورت کے پر سرکار دوارے آئے کو پڑھ کر سنا دیا کہ اپنے شوہر کو کہو یا تو غلام آزاد کر دے یا تو کے روزے رکھ لے یا پھر پارے کی ابتدا گویا کہ مسائل کے ساتھ ہوئی کہ کا مسئلہ خالی بھائی کہنے سے, یا بہن کہنے سے زبان کی جو آج کل تو بھائی بہن کا لفظ تو زبان پر عام سا آ چکا ہے کیونکہ ذرا کسی کو کہنا ہوتا تو بھائی تو بیوی نے اگر بھائی کہہ دیا تو بیوی کی طرف سے یہ باتیں نہیں چلتی شہر کی طرف سے ساری باتیں چلتی ہیں تو آج دیکھیے مثال کے طور پر عورتوں کو بہن کہنے کی عادت ہو جاتی ہے یعنی مثال کے طور پر کاروباری اگر آدمی ہو تو وہ اکثر عورتوں کو بہن بہن کہتا رہتا تو کبھی کبھی بیوی کو بھی بہن کہہ دیتا ہے تو اس سے یہ لحاظ نازم نہیں آتا کہ وہ اس کی بہن بن گئی جب تک کہ محرمات آزاد کی تشمیر نہ دے جن کا دیکھنا شرن حرام ہے اس کے بعد ہوگا جنانی اس سورہ مبارکہ میں ایک اور اہم بات جو صور مجا سے شروع ہوئی ہے اس میں ایک اور اہم بات بیان کی گئی ہے اور مسلمانوں کو ایک غیر ایمانی کا سقاطہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کیسا ہو اس کے صفات کیسے ہو رکھے گا مومن کیسا ہو اس کے صفات کیسے ہو اس کا ملن ملنے جلنے کا انداز کیسا ہو وہ اگر کسی سے ملتا جلتا ہے تو وہ لوگ کیسے ہو تو ان کے بارے میں اللہ نے شاہ فرمایا اندیم اللہ رسول فی اللہ علی کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرتے ہیں وہ تمام لوگوں میں سب سے گھٹیا لوگوں میں سے گھٹیا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت آگے رشا فرماتا ہے کہ حبیب لا تجدید و قوم یوم ولی آخری یو رسول حبیب آپ کے چاہنے والوں میں سے سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے چاہے وہ دشمن ولو لو کانو آبا اہم. چاہے وہ دشمن ان کے باپ ہوں وہ اب نا چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں اور خوان چاہے وہ ان کے بھائی ہوں اور عشیرت ہوں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہو یعنی مومن کا تقاضے کو یہ بیان کیا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا چاہے وہ تمہارا باپ ہو چاہے وہ تمہارا بھائی ہو چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہو چاہے وہ قریب تر قریب رشتے والا ہو تم نے اس سے محبت نہیں رکھنی اس سے رشتے داری نہیں رکھنی یہی تقاضا ایمان ہے اور حضرات گرانی اس کے نزول کا جو سبب منا ہے وہ اس طرح بنا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح انہوں نے عہد میں اپنے والد کو قتل کیا جراح جو کافر تھے ان کے والد کافر تھے اور انہوں نے سرکاری جی صلاح و سلام کے سامنے حجت قائم کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور جو آپ کو مانے گا ہم اس کو مانتے ہیں جو آپ کا نہیں وہ ہمارا نہیں جو آپ کا نہیں وہ ہمارا رشتے نہیں جو آپ کا ہے چاہے اس سے نسبی رشتہ نہ ہو لیکن وہ ہمارا رشتے ہے تو حضرت جان ابو عبیدہ نے عہد کی جنگ میں اپنے والی کو قتل کیا جو کافر تھے اسی طرح حضرت کی حضرت علی اور حضرت حمزانے جو آپ کے قریبی رشتے دار ربیا نامی شخص تھا اس کے بیٹے ادبا او اور شیوا جو حضرت علی اور حضرت کے رشتے دار تھے لیکن حضرت بدر کے میدان میں حضرت علی اور حضرت حمدہ نے ان کو قتل کیا اور قتل کر کے ثابت کر دیا جو محمد رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں حضرت ابوبکر بکر کے بیٹے عبد الرحمان مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حدیث شریف میں آتا ہے میں حدیث موجود ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے وہ اپنے والد سے کہنے لگے کہ حضرت سے بھی اکبر سے کہ باہب آپ بدر میں بار بار میری تلوار کی ضد میں آ گئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا حضرت سیدر صدیق اکبر نے کہا بیٹے توں نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا لیکن اگر تم میری تلوار کے نیچے آتا تو نبی کا دشمن سمجھ کر تے کو کاٹ دیتا تو اندازہ کیا جاتا یہ پکاوا ایمان ہے کہ جس کو ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے خالی زبان سے پوتے کی طرح کلمہ رکھنے کا نام ایمان نہیں جب تک مسلمان ان تقابوں پر عمل نہیں کرے وہ مومنین کے زمرے میں شامل نہیں ہو سکتا اور حضرت عمر کو دیکھیے سبحان اللہ ان کی مثالیں تو شریعت میں جگہ جگہ اور تاریخ میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گی حضرات گرانی انہوں نے کیا کیا بدر کے میدان میں جب حضرت گرانی بدریوں کا فیصلہ کر دیا گیا اور سرکار سے کیا کہا تھا یارسل اللہ ان کافروں کو آپ جانے مد مکہ بلکہ ایسا کرے کہ جو مسلمانوں کے رشتے دار کافر ہیں ان کو ان کے مقابلے میں پیش کریں اور کہ اپنے ہاتھ سے مارو اپنے ہاتھ سے مارو تاکہ پتہ چل جائے رسول اللہ ان کے دل میں آپ کی محبت ہے تو رشتے داروں کی نہیں تاکہ پتا چل جائے واقعی میں یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ پر ایمان بھی رکھتے ہیں سرکار دوران صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا کہ مسرت کا ادار فرمایا اور حضرت عمر نے خالی زبانی دعویٰ نہیں کر کے دکھایا اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے میں نے آپ پر اپنا تن من دھن اپنے کو دار کر دیا اور حبیب شریف یہ مداری نبوت موجود ہے ایک دفعہ سرکار نے حضرت عمر سے پوچھا عمر مجھے کتنی محبت کرتے ہو مجھے کتنا چاہتے ہو مجھے کتنا پسند کرتے ہو تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری جان کو چھوڑ کر ہر چیز میں آپ پر نشاور کرتا ہوں یعنی میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ افیز آپ ہے سرکار نے فرمائی ہے ایمان کی نشانی نہیں فاروق آزم سے کہا جا رہا ہے میں اور آپ کو درکنار فاروق اعظم جن کے رائے پر قرآن ترتا ہے حضرات اگرانی جن کے اشارے سے زمین کا زلزلہ ختم ہوتا ہے جن کی تحریر سے سوتا ہوا دریا شروع ہو جاتا ہے ان کے غیرت ایمانی کی کیا شان ہوگی اللہ اکبر قبیرہ فاروق اعظم کا مقام تو یہ ہے کہ آپ کے دورے خلافت میں ملکات میں موجود ہے حضرات اگرانی کے ایک بوریا تیل لے کر جا رہی تھی کر لگی تیل گر گیا بڑھیا بیٹھ کر رونے لگی آپ قریب پہنچے آپ نے فرمایا کہ ماں کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو کے بیٹا میرے اور اتنا ہی پیسہ تھا جس سے میں نے تیل لیا تیل گر گیا زمین نے تیل چوس لیا ہے حضرت عمر نے کہا میرا امور خلافت اور اتنی نا انصافی آپ نے دربہ اٹھایا زمین سے کہا تیل نکال کائنات کے لوگوں نے منظر دیکھا کہ زمین نے تیل نکالا اور بڑھیا نے اپنا تیل اپنے برتن میں جمع کری یہ غیرت ایمانی یا شارخ اعظم رضی اللہ تعالیٰ اندازہ کیجئے ان کا علمی مقام اور ان کی ایمانی کیفیت کا اندازہ کیجیے پاک میں زلزلہ آتا ہے اور آپ کا دور خلافت مدینہ میں زلزلہ آیا لوگوں نے کہا زلزلہ آیا آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنا دورا اٹھاتے ہیں تو زلزلہ ختم ہو جاتا ہے اپنا درا اٹھاتے ہیں زلزلہ ختم ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں بلی کیا کر سکتا ہے میں نے کہا جو تم نہیں کر سکتے جو تم نہیں کر سکتے وہی تو ولی کر کے دکھاتا ہے کہتے آپ کے پھوکے کیوں مارتے ہیں پھوکوں میں کیا ہوتا ہے ہم نے کہا ہمارے بزرگوں کی تھوکوں میں دم ہے آپ کی بزرگوں کی تھوکے ختم ہو چکی ہے لہٰذا ہم پھوکوں کی قدر تمہیں نہیں ہے ہمارے بزرگوں کی پھوکے دیکھو تو عیسا اگر مردے میں پھوک مارتے تو زندہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ للہ حضرت اکلامی اللہ اپنے بندوں کو ہی کمال اور عطا فرماتا ہے اندازہ کیجیے حضرت فاروق اعظم کا ایسا ایمان اور سرکار کہتے ہیں فاروق اگر تم ایسا ایمان رکھتے ہو کہ اپنی جان کے علاوہ سب چیز مجھ پر فدا کرتے ہو تو میرے فاروق عمر یہ ایمان کی نشانی نہیں فاروق اعظم کے جسم میں زلزلہ برتا ہو جاتا ہے عرض کرتے رسول اللہ وہ کیا عمل ہے جس کو کر کے میں کامل مومن بن جاؤں سرکار نے سمایا سنا فاروق لا مینکم حت اور تم میں سے وہ شخص جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اور ہر عزیز چیز سے زیادہ محروب نہ ہو جاؤں اور جب تک وہ ہر عزیز چیز کو مجھ پر صدا نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اسی لیے تو امام اہل سا حضرات کروں نام نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یار کروڑوں جہاں ہوتے میں آپ پر صدا کر دیتا یہ ہے امام کا تقانا تو گئی دی دی دی اور جب جنہوں نے اپنا تن من بھنگ سب سر سرکار پر قربان کر دیا تو اللہ نے کہا ابھی ان سے کہہ دو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ اور اللہ نے ان کی خاص طور پر مدد کی ہے یعنی جو اپنا تن من دھن اللہ کے قربان کر دے جس کی زندگی پلپلے پلے والی زندگی نہ ہو بن پینتے برادری ناراض ہوگی مومنگ یہ ہے کہ اگر بڑے سے بڑا شیڈ یا کوئی دجال ہو اور نبی کا گستاخ ہو اس کے جوتے کی نوٹ پر رکھو جوتے کی نوک پر رکھو اور ایک غریب سے غریب شخص ہو اور سرکار کا آشیق اور تو سر پر رکھو حضرت یہ ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے اور دیکھیے جن لوگوں نے ایسا کر کے دکھایا اللہ کہتا حبیب یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ہم نے ایمان کو نقش کیا سبحان اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد ربا فاضر بربی رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ پیدائش اسی آیت کریمہ سے نکلتی ہے پیدائش کا, پیدا کا دین کی دعوت دی ہے اس شخص نے کہا ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا فاضر بریلی کے جب انتقال ہوتا ہے اپنی, اپنی آخری وصیت نکالتے ہیں اور وصیت کے دوران اپنے مریدوں سے کہتے یاد رکھو اے مصطفیٰ کی تیاری بھیڑوں بھیڑیوں سے بچ کر رہنا اور ہمیشہ مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ رہنا اور یاد رکھو تمہارا کس قدر بھی عزیز رشتہ دار اگر وہ تمہیں نبی پاک کی ادنا کی گستاخی کرتا ہوا نظر آ جائے تو یاد رکھو اس کو اپنے دل سے اس طرح نکال کر پھینک دینا جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے الحمدللہ ہمارا امام آیا تو اس نے اس کے رسول کا دست دیا اور جب گیا تو تصلف الدین کا درخ دیا کہ تم کون ہو تم رسول کے چاہنے والے ہو تو تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے تو کہا دشمن احمد پہ شدت کرو دشمن احمد پہ شدت کیجیے ارے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے غیب میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے کہ تمہارا دین ایسا ہو تو تمہارے سونے سے رسول کی یاد آئے تمہارے اٹھنے سے رسول کی یاد آئے تم کبھی گستاخ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دو کبھی تم گستاخ سے بات بات نہ کرو اب گرامی اتنا درس دینے کے باوجود اور اتنی با... باتیں بتانے کے باوجود ہم یہاں سے نکلتے ہیں ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہتی ہم سب بھول جاتے ہیں منافقوں سے ہاتھ ملائیں گے کیوں برادری والا ہے نا میں نے کہا وہ جناب میں نے تو ممبر پر بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پر وعدے کر دیا ہے اب آپ جانے آپ کا ایمان جانے اللہ مجھے بھی ایمان پر استقامت دے آپ کو بھی استقامت دے لیکن یہ قرآن صرف آدھے گھنٹہ بیان کرنے کا بیان نہیں تھا یہ پوری زندگی عملی جامع پھیلانے کا ہے اب جب مسجد سے باہر نکلے تو یہ ہاتھ آپ کا مومن کا ہاتھ ہے یہ دینے سے پہلے سوچے کس کو دے رہا ہوں محبت محبی شاہم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آباد ناگپور والے حضرات رامید جنہوں نے اس پاکستان میں حبیث پاک کی بڑے شمار خدمت کی اور بڑے بڑے پاکستان کے محدث ان کے شاگردوں میں سے ہیں جن میں سے ایک بہت بڑے محدث جن کا حال میں انتقال ہوا مفتی محمد حسین صاحب سکھر والے رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی عظیم قسم کے محدث تھے وہ بھی انہی کے شاگرد تھے علامہ ابو داؤ صادق صاحب دامت برکاتم الیہ اس دور کے بہت بڑے مفکر اور عالم ہیں وہ بھی انہی کے شاگرد ہیں حضرت العین عبد القیوم حضرت صاحب دامت برکاتم الیہ کے جو اس وقت کے بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے استاق کے منصفر خاص ہیں وہ بھی انہیں کے شاگرد ہیں تو مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس وقت کا ڈی سی آیا جو پہلے چشی تھا اس نے ہاتھ بڑھایا آپ نے ہاتھ نہیں دیا آپ نے ہاتھ نہیں دیا کا میں گستاخوں کے ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کہ مجھے اس پر فخر ہے کہ میرے یہ ہاتھ میری مخصوص کروائیں گے کہ یہ ہاتھ کبھی کسی گستاخ کے ہاتھ میں نہیں جائے میں نے یہ ہاتھ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں دیا جو نبی کاشک تھا جو ندی سے بھگوت نہیں والا تھا بدعا کی اللہ اللہ ہمیں ایسا تسلو بتا سکتا اور آخر میں اللہ فرماتا حدیب ایسے لوگوں سے کہہ دو وحید الخلوم جناتین انہار خالدین افیحار کہ ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور حدیب کہو ربی الردو انہ کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے ایک مسئلہ یہاں پر اور سنتے چلیے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی اور اللہ اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی کی اس سے اللہ راوی اور اللہ اس سے راوی تو لہٰذا رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کہنا بعض لوگوں کو دیکھا کہ دادا تو علمیت کا ہوتا ہے جس طرح کے سر میں پورا علم بھرا ہوا ہے لیکن فتوے کیا کہتے ہیں بولے رضی اللہ تعالیٰ نو جو ہے وہ صحابہ کو کہا جاتا ہے غیر صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہا جاتا میں نے کہا آپ کے پاس ایک دلیل تو ہے نہیں خالی زبانی خرچ مت کریں اگر آپ عالم ہیں تو آپ کا قول جب تک قابل قبول ہوگا جب آپ دلیل دیں گے اور اگر آپ کے پاس دلیل نہیں تو آپ چاہے دس میٹر نہیں پندرہ میٹر کی پکڑی باندھ لیں آپ کا کال حجت نہیں ہوگا اس لیے کہ, کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب رضی اللہ تعالیٰ کو کہنا جس طرح کے ہم آلحم کو کہتے ہیں حضور کو صفاق کو کہتے ہیں کہ حضور کو رضی اللہ تعالیٰ کو چل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے ساتھ خاص ہے اس وقت بیان میرا انٹرنیٹ پر بھی جا رہا ہے میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دو یہ لطف صاحبہ خاص اللہ نے تو عام رکھا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے رسول دوستوں سے دوستی رکھے ربی اللہ, یعنی اللہ اس سے راوی ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ حضور غوث پاک نے اللہ سے محبت نہیں کی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کی تو کیا اللہ ان سے راضی نہیں وہ اللہ سے راضی نہیں تو ربی اللہ تعالیٰ کہنے کا فرق کی رانی لیکن دلیل پھر سے سنتے چلیے فکاوت شامی جو ہمارے فطح کی مستند کتاب ہے اس کو ذرا اگر اٹھا کر دیکھ لیا جائے ان مفتی افراد سے میں کہوں گا کہ ابتدائی میں کئی جگہ پہ لکھا ہے قول شافعی رضی اللہ تعالی تو میں نے کہا علامہ شانی تو امام اعظم کو ربی اللہ جو ہیں کہ غیر صادی ہے وہ امام شافعی کو رضی اللہ تو غیر صادی ہے ہمارے فطح کی مستند کتاب نورزہ اس کی شرح تو التحطاری اس کے اندر بھی حضرات اگرانی اتباعی صفحات پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کے ساتھ اللہ متحطانی نے رضی اللہ تعالیٰ کا قول لکھا تو پتہ چلا اگر کوئی ایسا قول ہوتا تو حضرات اگرانی علماء احتیاط کر کے لیکن حضرات اگرانی رضی اللہ تعالیٰ میں کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا جعصبات جو مومن ہوگا جو متقل ہوگا جس پر مسلمان اس کے متقل ہونے کی گواہی دیں گے اس سے اللہ راضی ہے اور امام اہل سنت کے ہونے کی گواہی نہیں دے گا بزرگوں کے پاس مستقل ہونے کی دوائی کون نہیں دے گا محبت شاعم پاکستان کے گویا کہ حضرات غانی مستقل ہونے کی دوائی کون نہیں دے گا تو بلا شبہ بادری حضرات غنی ان بزرگان جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز ہے یہ لفظ صحابہ کے لیے خاص نہیں بلکہ یہ عام ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تریمات کہنا جائز ہے ایک دفعہ درجے پاک کر لیجیے اس کے بعد اگرانی باتیں تو یہاں پر بہت ساری ہیں لیکن میں ایک اور بات کرتا چلوں منافق منافقون سو باہر میں آ رہی ہے لیکن آج مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا میں انشاءاللہ اس کی تصویر کا ہی کروں گا کیونکہ آج جو مخصوص کچھ چند باتیں اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مرزایوں کا ایک استلال ہے اس کا جواب میں دینا بہتر سمجھتا ہوں منافقین تو الحمد ہر جگہ پر اہل حد کے سامنے رگڑے نہ آ جاتے ہیں یہ یہ ذرا بچ کرنے نکل جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جہاں سے یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس جگہ کو میں آپ کے سامنے وعدے کرنا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے دیکھو میرا نام مرزا احمد ہے تو مجھے رکھیے پھر اس کا جواب دیتا ہوں جو ان لوگوں کا بہت بڑا اعتراض ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کا نام محمد ہے اور میرا نام مرزا احمد ہے ٹھیک ہے قرآن میں تمہارے نبی کو ہمیشہ محمد کہہ کر پکارا دیا ٹھیک ہے اور محمد ہی تمہارے نبی کا نام ہے اور احمد میرا نام ہے مرزا احمد تو دیکھو قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ مبشرم بھی رسول احمد حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرے مت لیو میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام اسم احمد اس کا نام احمد ہوگا یہ حد میرا نام آ گیا وہ استدلال کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ جب اس نے قرآن پڑھا ہے تو اس کا جواب پہلے بات دی جائے پھر اس کے بعد اقلی جو دیے جائیں دیکھیے پہلے تو حدیث پاک سنگے سرکار نے فرمایا کہ میرا نام آسمانوں پر احمد ہے زمین پر محمد ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ ذہن رکھیے سرکار نے فرما میرا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے صلی اللہ تعالی وسلم اور یہ بات جو بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا یہ بشارت کون دے رہے ہیں حضرت اسال اسلام ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے حضرت اسال السلام کس طریقے سے پیدا ہوئے حضرت جبریل کی جبریل زمین کی مخلوق ہے آسمانوں کی کہاں کی مخلوق ہے اور آسمانوں پر سرکار کا نام کیا ہے جبریل کہاں کی مخلوق ہے یہ سوال جب حضرت حضرات اٹھایا گیا تھا ملتان میں تو غزالی زماں راغی دوران تبرا سید کازمی شاہ صاحب احمد اللہ نے بڑا مدن جواب دیا تھا جس کے بعد قائد یعنی منہ دکھانے کے لائق میں رہے انہوں نے کہا جناب جو بندہ جہاں کا ہوتا ہے وہیں کی بولی بولتا ہے ٹھیک ہے جو بندہ جہاں کا ہوتا ہے وہ وہی کی بولی بولتا ہے آپ دوراجی کے رہنے والے ہیں آپ اپنے انداز میں بات کریں گے لیاری والا اپنی زبان کی بولی بولے گا نیو کراچی والا اپنی زبان کی جی بولی بولے گا پاکستان والا اپنی زبان کی جی بولی بولے گا ارب والا اپنی زبان کی جی بولی بولے گا زمین والے اپنی بولی بولیں گے آسمان والے اپنی بولی بولیں گے زمین والے تو محمد کہیں گے آسمان والے احمد کہیں گے اور عیسا علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پاس جو رسول آئے گا وہ احمد ہوگا انہوں نے محمد نہیں کہا اس لیے نہیں کہا کہ وہ پیدا ہوئے ہیں جبریل کی پھونک سے جبریل آسمانی مخلوق ہے یعنی گویا کہ جبریل علیہ السلام حضرت عیسا کے لیے اصل ہوئے اور کوئی چیز اگر اپنے اثر ہی کی طرف لوٹتی ہے اپنی اداہوں کی طرف لوٹتی ہے تو حضرت جبریل محمد کیوں کہتے کیونکہ آسمانوں پر محمد تو نہیں کہا جاتا ہے احمد کہا جاتا ہے تو جبریل نے جب پھونک ماری اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت عیسیٰ کے مزاج میں جبریل کی پھون کا اثر تھا انہوں نے محمد نہیں احمد کہا انہوں نے محمد نہیں احمد کہا پتہ چل جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو روح موجود ہے وہ آسمانی مخلوقات کی ہے ان کا مزاج جو ہے وہ فرشتوں والا ہے ان کی ادائش جو ہے وہ فرشتوں والی ہے ان کی حرکات جو ہے وہ فرشتوں والی ہے اور جن کلمات پہ جو تلفظ کرتے ہیں وہ فرشتوں والا ہے اور جس انداز میں بات کرتے ہیں وہ فرشتوں والا ہے اور فرشتے سرکار کو محمد نہیں احمد کہتے اس لیے عیسیٰ نے احمد کہا تھا اسی لیے اب نے احمد کہا تھا یہاں سے مرزا احمد مراد نہیں ہے بلکہ سرکار ہی مراد ہے ہاں اگر کوئی اور نبی احمد کہتا تو تھوڑی دیر کے لیے شبہ پیدا ہوتا لیکن یہاں پر تو وہ نبی احمد کہہ رہا ہے جو آسمانی مخلوق کی گویا کہ شفاف سے پیدا ہوا جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوا اور جبریل امین آسمانی مخلوق ہے اور آسمان میں سرکار کا نام احمد ہے تو عیسا محمد کیوں کہتے ان کی اصل تو آسمانی ہے وہ محمد کیسے تو آسمان والے کیسے ہوتے انہوں نے احمد کہہ کر ثابت کیا کہ میں اسے عیسا نے نے محمد نہیں احمد کہا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 تو تھوڑی دیر کے شبہ پیدا ہوتا لیکن یہاں پر تو وہ نبی احمد کہہ رہا ہے جو آسمانی مخلوق کی گویا کہ شفاف سے پیدا ہوا جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوا اور جبریل امین آسمانی مخلوق ہے اور آسمان میں سرکار کا نام احمد ہے تو عیسیٰ محمد کیوں کہتے ان کی اثر تو آسمانی ہے وہ محمد کہتے تو آسمان والے کیسے ہوتے انہوں نے احمد کہہ کر ثابت کیا کہ میں ایسا علیہ السلام میں بذات خود محمد اس لیے نہیں کہہ رہا احمد اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے مجھ میں جبریل, کی اصل موجود ہے مجھ میں جبریل کی اصل موجود ہے اور مرزا یہاں پر تو مطلق رشانت کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح میں مطلق رسول, ہوں اسی طرح میرے ایک رسول آئے گا جس طرح میں شعیت کا بیان کرنے والا ہوں مجھ پر کتاب اتری ہے تو میرے بعد ایک رسول آئے گا جس پر کتاب اترے گی اور وہ مستقل ندی ہوگا اور مرزائی تو تو کہتا ہے مستقل نبی نہیں نبی کا سیکرٹری ہوں یعنی ذلہ نبی ہوں یہ تو مستقل نبی تو نہیں کہتا اپنے آپ کو کہتا ذلہ نبی میں نے کہا حضرت ہے سالے وسلم ذلہ نبی کی بات نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے سے تجویز دے رہے ہیں کہ جس طرح میں مستقل نبی ہوں میں شریعت کا یاد کرنے والا ہوں مجھ پر اللہ کے احکام اترے ہیں. میں کسی نبی کے تحت نہیں چل رہا میں کسی نبی کی تبلیغ کے تحت نہیں چل رہا میں خود اپنی شریعت لے کر آیا میں اپنی کتاب لے کر آیا تو یاد رکھو میرے بعد ایک اصول آئیں گے جو شریعت لے کر آئیں گے کتاب لے کر آئیں گے اور مرزا خود کہتا ہے نہ تو مجھ پر کوئی کتاب اتری ہے اور نہ میں مستقل نبی ہوں وہ کہتا میں نبی کا پارٹنر ہوں یعنی جن نبی ہوں نبی کا چھوٹا ہوں اس لیے میں بھی نبی ہوں تو پتہ چلا حضرت اگر دونوں طریقے سے مرزایوں کا دعویٰ رد کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہاں سے مراد مستقل نبوت ہے جن نبی طلح اسلام میں کسی نے بیان کیا ہے نہ یہ بیان ہے بلکہ یہ تو اس کی علامت ہے جو پیشاب کی جگہ پر گڑ استعمال کرے اور گڑ کی جگہ پر مٹی استعمال کرے حضرات اگرامی یہ تو اس کا ذہن اس قسم کا کام کرتا ہوگا قرآن کے مفصرین نے نہ تو ایسا کوئی کام کیا ہاں مرزا صاحب جس پر انگلش میں وہی آئے है? جس میں انگلش پر مئی آئے اور کہ یار انگلش تو مجھے آتی نہیں کی وہ مریضوں نے پوچھا آدر پھر کیا کریں? وہ میں ہندو رہتا ہے نا وہ اس کو بلا اس کو انگلش بہت اچھی آتی ہے اس کو بلایا گیا انگل میں پڑھ کے سنایا. سعادے کو آج بھائی آئیے اور اس نے دعوت دلوائے اور یہ عجیب ہے اور وہی جو ہوتی ہے یہ کوشیدہ راگ ہوتا ہے جو نبی اپنے خاص بندوں کو بتاتا ہے اور اس بے وقوف کو دے کے ہندو کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے انگریزی میں مجھ پر وہی اتر رہی ہے اور انگریزی زبان جو ہے نا انگریزی زبان جو ہے یہ پہلے نہیں تھی بعد میں یاد کی گئی اور انگریزی زبان مخلوق ہے یعنی بعد میں پیدا کی گئی ہے پہلے اس کا وجود نہیں تھا آپ سے حضرت حضرت آدم کے زبان میں انگریزی زبان تھی نہیں تھی حضرت عمو کے زبان میں تھی نہیں تھی یہ تو حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ ترقی کرتے ہوئے انگریزی زبان وجود میں نہیں آئی تو پتہ چلا کہ جو چیز پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو اللہ اس صفات پر قادر نہیں کیونکہ اللہ کی جو صفات ہوگی اور اللہ جس کلام سے اور جس بات سے کلام کرے گا وہ انہی جملوں سے کلام کرے گا جو ابودی اور اظہید ہو اس لیے کہ اللہ کے کلام کی اطلاع نہیں ہوتی اللہ کو یہ کلام پہلے سے ہے اور انگریزی تو ابھی جادی ہے تو ما اللہ اللہ خالق ہے اور حضرات اگرامی اس کی صفات ذاتی ہے وہ ایسے حدوس کہ کلام میں داخل ہو کر خود باتیں نہیں کرتا تو لہذا انگریزی کا وہی آنا عقل نقل باطل ہے اور حضرات کی رانی آپ کے سامنے کیا بیان کیا جائے مرزا احمد صاحب ان کا حال ایسا تھا حضرات محترم کے جس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھ جایا کرتے تھے گفتگو کرتے ہوئے تو جب بات کرنا شروع کرتے تھے تو بات ہو رہی ہے شرعی مسائل پر تو پہنچ جاتے تھے گھر کے مسائل پر تو پھر بولتے تھے میں نے کیا بولا تھا بولا حضرت وہ آپ شرح مساج اچھا اچھا اچھا پھر وہاں پر پہنچ جاتے تھے پھر یہاں سے بات کرتے تو مارکیٹ کی بات پر پہنچ جاتی تھی کہ آج سنا ہے کہ ٹماٹر کا ریٹ اتنا ہے پیاز کا ریٹ اتنا ہے تو پھر بھول جاتے تھے بولے میں کچھ اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا تو چومتی کہ ہاں حضرت آپ خرائی میں خیال بیان کرتے تھے بتائیے ایسا بے وقوف شخص خبر آتی گرامی کہ جس کے خیالات میں اتنے تغیرات پائے جاتے ہو ایسا فراڈی آدمی جو نبوت کا, اس کا قرار دیا ہے لیکن اور حیران بھی ہے اور شرم ہو ان حکمرانوں کو کہ جنہوں نے ان بدبختوں بختوں کو کافی قرار دیا آج بڑے بڑے عہدوں پر ان مرزائی مرتب اور کافروں کو مگویا کہ خواہش کیا گیا ہے اور یہ دجال آج کل واضح طور پر اپنے دن کی تبدیلی کرتے ہیں اور ایسے ہم کائنی ہیں کچھ دن پہلے میرے پاس یہاں پر کسی نے بازار کا انگلٹیشن لا کر دیا کہ ہمیں دکان پر ایک خط آیا اور اس میں کہا گیا کہ جناب ہم مرضائی ہمارے مذہب کو مطالعہ کیجیے تو حضرات سستی دیکھی ہے ماض اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی چادر پر دس درازی کی جا رہی ہے اور ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں قرضہ لٹاؤ اور قرضہ ختم کرو یہ الگ بات ہے میرے جیل میں چلا جائے تو حضرات گرانی جب تک مسلمان نبی پاک کی عظمت کا پاس نہیں رکھے گا وہ دنیا میں و خوار ہوتا رہے گا اور جب تک مسلمانوں نے سرکار کی عظمت کو برقرار رکھا حضرات گرانی وہ ہر خطے پر ہر مصیبت پر بھاری رہے ہیں وہ لہٰذا ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ ایٹمی دھماکوں کی بات تو ایک جگہ پر ہے لیکن کم سے کم اپنے ملک میں ان کو پر نافذ کرو جو اسلام اور مسلمان ہو اپنے اور قرآن بھی کہتا ہے مسلمانوں اپنے راز تم کافروں لوگوں کو مت دو فاسکوں کو مت دو اگر یہی راست مسلمان اگر کافروں فاسکوں کو دے دے تو یہ تمہاری جڑوں کو کمزور کر دیں گے اندازہ کیجیے حضرات اگرانی ہمارے بے شمار گویا کے لوگ اس وقت دو ہمارے مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے وہ اسی خبیز پلیٹ ملع قائد یعنی کے ماننے والے ہیں تو دعا کیجیے ان خبیص اور نمرود فریقہ کے خلاف اللہ رب العزت ہم نے کی تو فیقا اور جہاں پر بھی شخص آ جائے تو اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک کے سچا سپاہی بنتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے حضرت ایک بات اور یہاں پر میں عرض کرتا چلوں اللہ رب العزت نے مومنوں کو کہا یا انصار اللہ اے ایمان مانو اللہ کی مدد کرو کیا کرو آج تک تو یہ سنا تھا کہ اللہ مدد کرتا ہے اور اسی پر زور دیا جاتا ہے یا اللہ مدد جو اس سے ہٹ گیا وہ کافر ہو جائے گا میں نے وہ قرآن کہتا ہے یا ایمان والو اللہ کی مدد کرو مولانا تیری مدد کیسی کرے تو اللہ فرماتا کما کالا سب رومرا اللہ جس طرح کہ عیسان نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا کون ہے جو میرے اللہ کی مدد کرے گا قال الحضاريون نخلوا انصار الله اور ان کے چہنے والوں نے کہا تھا کہ بیشک ہم آپ کی مدد کریں گے اللہ کے لیے تو پتہ چلا مطلقا کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں اگر مطلقا کسی سے مدد مانگنا شرک ہو تو اللہ خود کہتا ہے میری مدد کرو ان تنصر الله ينصركم تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا تو پتہ چلا مطلقا کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں شرک اس دوران ہوگا کہ آپ ایسے شخص سے مدد مانگے جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی سے خدائی کا عقیدہ رکھ کر جب آپ مدد طلب کریں گے تو اس وقت وہ شرک زمرے میں آئے گا خالی مدد کا تقاضہ کر دینا یہ کہہ دینا کہ سدا شخص نے میری مدد کر دی وہ شرک نہیں کیونکہ یہ تو قرآن کے خلاف ہو جائے گا اور قرآن نے اسی بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کرنا ہے ایک بات دربے پاس لیجیے سنا ایک بات حضرت یہاں پر مسلمانوں کے عمل کی جو بارے میں میں چاہتا ہوں کہ ساری بذاتیں آخر میں ہو جائے وہ ٹھیک ہے اللہ ایمان وی قلونا محبوب آپ کے امت کے بولو جو ہماری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں مولا ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی پیدا مت کرنا بنا کرم اے رب بے شک تو نہایت مہربان اور رحمت کرنے والا ہے اس کریمہ سے علماء نے سدال کیا کہ فوج شدہ بزرگوں کے لیے فوج شدہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنا قرآن ثابت ہے اور قرآن خود ان مسلمانوں کی تحسین بیان کرتا ہے کہ حبیب وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو آئے ہیں اپنے فوت شدہ مسلمان بھائی کے بعد لیکن میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ان بھائیوں کی مخصورت فرما جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ اخصل ہو گئے تو لہٰذا جو شخص ہے خال ثباب کرنا بلاق ہے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں قرآن خود احال ثباب کا دف دے رہا ہے کہ وہ لوگ جو میری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ہیں رسول اللہ کہ ہم اپنے فوج شدہ سلمان بھائی کے لیے روزہ رکھتے ہیں نسلی عبادت کرتے ہیں یار رسول اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے بھائیوں تک پہنچ جاتی ہیں یہ روزہ رکھنا یہ نماز پڑھنا یہ نسلی عبادتیں ہمارے بھائیوں تک پہنچ جاتی ہے مصنف انعامہ احمد حمبل کے حدیث سکارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ تم پہنچنے کی بات کرتے ہو یہ پہنچتی بھی ہے اور وہ اس کو لے کر خوش بھی ہوتے ہیں جس طرح تم ایک دوسرے کو ہدیہ اور اپنے بزرگوں کے لیے دعا پہنچانا یہ احادیث ثابت ہے قرآن ثابت ہے اس کو منع کرنے والا لوگوں کو خیر سے روکنے والا ہے اللہ رب العزت کے عمل کی توفیق فرمایا ایک دفعہ دونوں پاک آخنے پڑ لیجیے اس میں حضرات کی سورہ سورت بھی ہے اور سورہ تلاک انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے جس ستائیسویں کو انشاءاللہ شاء اللہ قرآن حفظہ بھی ختم کریں گے اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اسی دن در سے قرآن پورا ختم ہو جائے اس کے بعد میں مستقل موضوع سورہ طلاق کا کہ تین طلاق سے طلاق ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ جس طرح گزشتہ سال میں نے کیا تھا مستقل انشاءاللہ شاء اٹھائیسویں شب کو آپ کے سامنے یہ موضوع بیان کیا جائے گا انتیسویں شب کو انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے حضرات اگرانی موت کی شریح حیثیت کیا ہے کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب باہر یورپ وغیرہ کے ممالک میں اس موتے کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں جو موتا کرے اس کو نبی کے برابر سواب مل جاتا ہے واضح اللہ تو حضرات گرام موتے کی شعی حیثیت کیا ہے انشاءاللہ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے انتیس فیصد کو بیان کروں گا دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں تیس روزے مکمل عطا فرمائے اور اگر تیس روزے مکمل ہمیں عطا ہو گئے شاء تو آخری روز آپ کے سامنے حضرات گرامی جو موگو بیان کیا جائے گا وہ ہوگا حضرت محترم اس کو انشاءاللہ یا تو میں زہر میں تبدیل کر دوں گا اگر رات نہ ہوئی تو انشاءاللہ شاء ظہر میں تبدیل کر کے آپ کے سامنے باغ فدق کا مسئلہ کہ جو ہمارے درمیان اور اہل تشیح کے درمیان بہت بڑا مارا قطل آ مسئلہ ہے باغ فدق کا کہ سرکار کا جو ایک باغ تھا وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر نے حضرت فاطمہ کا چھن لیا تھا ہم کہتے ہیں جھوٹ اور غلط بیانی ہے صحابہ کے لیے بک گئے ان اس کی مکمل براحت میں اس دن آپ کے سامنے کر دوں گا ایک دفعہ دے پات کر لیجیے تاکہ جو آخری بات ہے اس پارے کی وہ رہنا جائے میرے پاس ابھی کیلنڈر لا کر دیا گیا مجھے بتایا گیا کسی میل والے نے چھاپا ہے اور اس کے اندر کون سی آپ آئی تھی وما ولا نفی اور ترجمہ کیا کیا گیا اے مسلمانوں تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے حالانکہ وہاں پر خطاب کافروں سے تھا ٹھیک ہے وہ میل والا اس نے یہ گویا کہ کیلنڈر چھاپا اور بغض تحریف قرآن اپنے لیے جہنم کا دام موڑ لیا میں آپ کو بتاتا ہوں رات گرانی اس سے مسلمان مخاطب نہیں کیونکہ اس آیت میں یہ ہے وبارک الدین دون اللہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بلی نہیں تو کہا جا رہا ایک کافر ہو اللہ کے شوا تمہارا کوئی مددگار نہیں اور وہاں کا ترجمہ ہونے کے اے مسلمانوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی بلی نہیں میں کہتا ہوں دیکھو قرآن کہتا فہم اللہ مولا اے مسلمان ہو بے شک اللہ تمہارا ولی ہے وہ جبریل ہو مسلمان ہو جبریل تمہارے ولی ہے وہ صالح عمومین ارے صالح تمہارے ولی ہے وہ ملائے اور فرشتے تمہارے ولی ہے اور وہ میل والے صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کا شیبا کوئی ولی نہیں بتاؤ میں اس میل والے کی بات مانوں اس کیلنڈر کو مانوں یا قرآن کو مانوں قرآن کہتا اللہ بھی تمہارا ولی ہے جبریل بھی تمہارے ولی ہے میں مسلمان بھی تمہارے بلی ہے ملائک بھی تمہارے بلی ہے اور اس نے کیلنڈر چھاپا لوگوں کو لالچ دینے کے لیے تاکہ گمراہی اور منافقت لوگوں گھر میں پہنچ جائے غریبوں کو کیلنڈر خریدنے کی طاقت تو نہیں ہوتی چلو ایک مہنگا کیلنڈر ان کو دے دیتے اوپر قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط کیا اللہ یہاں پر کافروں سے کہا جا رہا تھا اے کافروں اللہ کے سوا تم ان کو مددگار کہتے ہو نا یہ بدھ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے تمہارا ولی صرف اللہ ہے تو وہاں پر ترجمہ کیا کیا گیا اے مسلمانو تمہارا ولی صرف اللہ ہے میں نے کہا دل پر پتھر رکھی ہے پھر موت آپ قبر میں قرآن کہتا ہے تمہارے تو اتنے سارے کہتے تمہارا ایک ہی بلی ہے اور بدین لوگوں سے اللہ جو لوگ گریبوں کو پیسوں کا ڈھانچہ دے کر ان کا ایمان چھیننا چاہتے مسلمانوں حق بتا رہا ہوں میں آج ہوں کل نہیں یاد رکھنا تمہاری سب سے بڑی دولت ہے تمہارا ایمان ہے تو نہیں ہے اگر کوئی شیر تمہیں لالچ دے کر تمہارا ایمان چھننا چاہے خدا کے بعد سے ایک دفعہ قبر کا خیال رکھ لینا ایک دفعہ محشر کو یاد کر لینا ایک دفعہ اللہ کو عذاب کو یاد کر لینا انشاءاللہ شاء اللہ کوئی بدین تمہارے ایمان پر ڈاکا نہیں مار سکتا دعا کیجیے مولا اس دور میں اتنے بڑے بڑے فریبی دجال پیدا ہو گئے ہیں جو ہمارے ایمانوں پر ڈاکر مار رہے ہیں مولانا تم ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہونا مولانا کریم ہمارے اہل ایمان کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا مولانے کریم اس دور کا تو سب سے بڑا نیک آدمی وہ جو ایمام ساتھ لے جائے مولائے کریم ہمیں ایمان پر خاتمہ نفیس ہونا ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہونا ہمارے امال کی حفاظت فرما ہماری عزت و کی فرما مولانا آج حمت والی رات کی برکت سے اور اس کلام اللہ کی برکت سے دعا کرتے ہمارا خاتمہ ایمان پر محسوس ہونا کل قیامت میں سرکار کی اس دور کے ایمان کے ڈاکوؤں سے ہمیں محفوظ ہونا سے محفوظ ہونا حاصلوں سے محفوظ ہونا اور یاد رکھیے دعا کیجئے مولا کریم ہر میدان میں حق بولنے کی حق بولنے اور دنکے کی اور دن کے چوٹ پر نبی پاک کی کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یہ نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا ہم سیاہ تاروں پہ بھی یارب تبشے محشر میں سایاف گن ہو تیرے پیارے کے پیارے جیسو واخر الحمدللہ واخا واحم